تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بولنا بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام الحمد لله وحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلقون رسول اللہ, والرسول لعلكم ترحمون اللہ لازم آج کے درس کا آغاز سورا المران کی آیت نمبر ایک سو سے کیا جا ہے اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آ یوحلین آمن اے ایمان والو لا لاتربا الربا مدا آفا سود نہ کھاؤ بڑھا بڑھا کر دگنا چوگنا کر کے بطق الله اور اللہ سے ڈرو لفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو سے دو سو اناسی تک سود کی بحث پہلے گزر چکی ہے وہاں عرض کیا گیا تھا کہ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سود کی حرمت کے چار مراحل ہیں پہلا مرحلہ سورہ روم کی ایت نمبر انتالیس میں ہے اللہ فرمات مما آتی تم فی عمال ان اناس فلاح ارب اند اللہ جو تم دیتے ہو ربا تاکہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے دوسرے مرحلے پر سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ اور ایک سو اکسٹھ نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہود پر اللہ نے بعض تجیبات کو بعض پاکیزہ چیزوں کو آرام کر دیا تھا ان کے بعض جرائم کی وجہ سے اور ان جرائم میں سے ان کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ سود کھاتے تھے طب ظلم من الذين حد حرمنا عليهم طيبات اوحلت لهم وبصد بهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه سود کھاتے تھے حالانکہ اللہ نے ان کو سود کے لیندین سے منع فرمایا تھا تیسرے مرحلے پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکل الربا ادعافم مداعفا اور چوتھے مرحلے پر سورت البقرہ کی آیت نمبر دو جس میں سود کی قطعی حرمت کا اعلان کر دیا گیا اللہ نے فرمایا کہ منتق اللہ الربا ان کنتم مؤمنین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو علم تفالو اور اگر تم سود کے لین دین سے باز نہ آئے ہر بن من اللہ و تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا وہ کبھی جیت نہیں سکے گا تم فلکم روس امبالی کم لات ہاں اگر توبہ کر لو تو اصل مال تم کو مل جائے گا نزول قرآن کے وقت دو قسم کے سود کا رواج تھا ایک کو کہا جاتا ہے ربل فضل زیادتی کا ربا اور سود اجناس اور اشیاء کے تبادلے کے وقت ایک طرف چیز کم ہوتی اور دوسری طرف چیز زیادہ ہوتی ایک من گندم کو ڈیڑھ من گندم کے بدلے میں بیچا جاتا یا ایک کلو کھجور کو دو کلو کھجور کے بدلے میں یہ فضل اور زیادتی کا ربا جسے کہا گیا دوسری قسم کا سود تھا جس کو کہتے ہیں میادی ربا میادی سود اور اس کو مہاجنی سود بھی کہا جاتا ہے اور ادھار کا سود بھی کہا جاتا ہے اس کی صورت کل بھی یہ تھی اور آج بھی یہ ہے کہ ایک معین میعاد کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے اور پھر اصل سے زائد مقروض سے وصول کیا جاتا ہے اور ادائیگی میں جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے اتنا ہی سود میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے سود پر سود لگنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات اصل سے کئی گنا قرضہ ہو جاتا ہے اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے اللہ نے فرمایا کہ منو لا کلر الربا مدا آفا بڑھا چڑھا کر دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ اس کی صورت آپ سمجھتے ہی ہیں اگر دس فیصد کی شرح پر سود متعین کیا گیا اور سو روپے قرض دیے گئے تو اب دس روپے بڑھ گئے جو مدت بڑھتی گئی یہاں تک کہ دو سو روپے بن گئے سود لگ کر اور اب سود بیس روپے کی شرح سے بڑھنا شروع ہو گیا تو کئی گنا ہو جاتا تھا قرض اور سود لگ لگ کر تو اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا سود میں بے شمار نقصانات ہیں ان میں سے بعض کا ذکر سورت البقرہ میں ہو چکا سب سے بڑا نقصان ایمانی اور روحانی اعتبار سے ہے اور اخلاقی اعتبار سے اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ پاک سود خور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سود خور کو اسی آگ اور دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے ستر اجزاء ہیں نقصانات ہیں ان میں سے ادنا یہ ہے کہتے ہوئے زبان تھر تھراتی ہے انسان کیسے کہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ادنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے پھر دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ تو سکھاتا ہے ایسار احسان قربانی سخاوت خیرات ہمدردی لیکن سود سکھاتا ہے خود بخل تنگ دلی اور سنگ دلی اور ذر پرستی کہ کسی طریقے سے پیسہ آنا چاہیے چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے کسی کا خون نچوڑ کر آئے یا کسی کی رگوں کو گودا نکال کر آئے کہ کوئی اپنی بچیاں بیچ کر دے یا اپنی زمین بیچ کر دے بہرحال سود خور کو تو پیسے سے غرض ہے تو زر پرستی سکھاتا ہے سود معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس کے رہنے والے آپس میں ہمدردی کرنے والے ہوں محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہوں یہاں تک کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی مثال ایسے جیسے کہ ایک جسم جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے آرام ہوتا ہے تو اگر ایک مسلمان پریشان تو سارے مسلمان پریشان اسلام تو یہ سکھاتا ہے لیکن سود اس کے برعکس صرف اپنی ذات کی فکر اور اپنی دولت کے بڑھانے کی فکر سکھاتا ہے معاشی اعتبار سے دیکھیں تو بھی بے شمار نقصانات ہیں تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ایک بار سودی قرضوں کے جال میں پھنس جائے تو اس کے لیے پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے افراد کے لیے بھی بڑا مشکل اور قوموں کے لیے بھی بڑا مشکل پھر اس سود کے نتیجے میں مہنگائی بھی ہوتی ہے سود پر قرضے لے کر فیکٹریاں اور کارخانے لگانے والے جب چیزیں بازار میں لاتے ہیں تو جو کچھ سود میں دیتے ہیں اس کو بھی اصل خرچے میں شامل کر دیتے ہیں حکومتوں پر جب قرضے بڑھ جاتے ہیں تو وہ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیتی ہے تو یہ سود مہنگائی کا بھی سبب بنتا ہے اگر غور کیا جائے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ سودی نظام کے بانی اور سب سے بڑے سرپرست کل بھی یہودی تھے اور آج بھی یہودی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آدری سے پہلے ہی یہود نے سودی نظام قائم کر رکھا تھا جیسے کہ آپ نے سنا اللہ پاک نے ذکر فرمایا پبی ظلم من اللہ حادن علیہ وہ سود کھاتے تھے اسی بنا پر اللہ نے ان پر طیبات اور پاکیزہ چیزیں وہ حرام کر دی پھر سودی جو نظام پرانی شکل میں تھا آج کل اس کو بینکنگ سسٹم میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو ستانوے میں یہودیوں کے بزرگوں کا مذہبی رہنماؤں کا جو اجتماع ہوا انہوں نے پوری دنیا کے سرمائے پر اور پوری دنیا کی معاشیات پر قبضہ کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا جسے انہوں نے پروٹوکال کا نام دیا اور اس کے تحت وہ آج کل آج تک کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک طرف ورلڈ بینک کو قائم کیا اور پھر آئی ایم ایف جیسے ادارے جو بظاہر ملکوں کو قرضے دیتے ہیں لیکن اصل مقصد جو ہے وہ دنیا کی معاشیات پر اور سرمائے پر اور حکومتوں پر قبضہ مسلط کرنا ہے اور بتدریج ان کے اپنے خیال میں ان کا جو اپنا خیال ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی فوجی اعتبار سے بھی وہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اتفاق یہ ہے کہ ہم بھی دجال کے انتظار میں اور وہ بھی دجال کے انتظار میں ہم دجال کے انتظار میں کہ اسے حضرت مہدی علی السلام حض عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اسے انجام تک پہنچائیں گے اور وہ اس لیے انتظار میں کہ دجال کے ذریعے سے ان کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی اور آج کل جو آپ اخبارات میں خبریں پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسجد اقسا مسلمانوں کا قبل اول اس کے ارد گرد کھدائی شروع کر رکھی ہے تو اس کا مقصد بھی یہ کہ ان کی مذہبی روایات کے مطابق یہاں پر دجال کا تخت قائم کرنا ضروری ہے اور اسی تخت پر بیٹھ کر پھر دجال یہودیوں کی پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گا ان کا منصوبہ یہ یہود کا ڈبلو اور ہمارے لیے شرم کی بات یہ کہ خود مسلمان بھی ان کے ان منصوبوں میں کسی نہ کسی انداز میں تعاون کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کا جو سودی نظام ہے مسلمان بھی اپنے ہاں ان کو جاری کیے ہوئے اور بڑے بڑے مسلمان سرمایہ دار اور تاجر اور حکمران کیا عرب کے اور کیا عجم کے یہودی بینکوں میں اپنی اضافی آمدن وہ جمع کرواتے ہیں جس کی وجہ سے سرمایہ یہود کے قبضے میں آتا چلا جا رہا ہے دوسری طرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے انہوں نے قبضہ کر لیا ملبوسات پر مشروبات پر معقولات پر اور دوسری مصنوعات پر تو بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے وہ قابض ہو گئے معاشیات پر اور ان کمپنیوں کے ذریعے سے ہر قسم کی مصنوعات پر ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ مسلمان پانی کی بوتل بھی خرید کر انہیں سے پیتے ہیں اور میٹھی پھیکی ساری بوتلیں ان سے برگر ان کے کھا رہے ہیں اور خوشبوئیں ان کی لباس ان کے استعمال کر رہے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں وہ آہستہ آہستہ وہ دنیا کی معاشیات پر اور نظام پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ کہ مجھے تو ہر حال میں اللہ اور اس کے, رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہے اور اللہ اور اس کے, رسول کے احکام میں سے ایک یہ بھی کہ اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ جتنا ہم بچ سکتے ہیں حت امکان اس سے بچنے کی کوشش کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہے ایک بات چھوٹی سی جملہ موترزہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل اسلامی بینک بھی بہت سارے میدان میں آگے المیزان البرکہ وغیرہ وغیرہ واللہ اللہ عالم ثواب میں چونکہ نہ بینکاری کا کوئی ماہر ہوں نہ معاشیات کا کوئی ماہر اس لیے ان کے بارے میں کو تفصیلی گفتگو کرنے سے قاصر ہوں خصوصاً فتوا دینے سے کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں میں فتوا نہیں دیتا بعض بڑے حضرات ان کے نظام کو جائز کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی ان حضرات کی تحقیق ہے تو جائز لیکن ان کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل کو کھٹکتی ہیں جن میں سے میری نظر میں ایک نمایاں چیز جو ہے وہ یہ کہ بینک کا اسلامی ہوں یا غیر اسلامی یہ سارے کے سارے مصنوعی معیار زندگی مصنوعی طریقے سے معیار زندگی کو بلند کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں معیار زندگی کو مصنوعی طریقے سے بلند کرنا یہ کہ میں دو کمرے کا مکان بنانے کا قابل ہوں لیکن میں بینک سے قرضے لے کر چار چھ کمرے کا بنگلہ بناتا ہوں محض اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے میں صرف ایک موٹر سائیکل رکھنے کے قابل ہوں لیکن بینک سے قرضہ لے کر میں کار میں پھرتا ہوں تاکہ معاشرے میں میرا ایک مقام ہو اور میرا معیار زندگی بلند ہو جائے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھو کہ یہ اسلامی تعلیمات کے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آپ کی زندگی کے بالکل برعکس ہے آپ نے اپنی امت کو سادگی کی تعلیم دی ہے اور چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا حکم دیا ہے اور یہ جو صورت چل رہی ہے یہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے والی بات ہے ان معاملات کے ایک ماہر چند دن پہلے میرے ساتھ روڈ پر سفر کر رہے تھے اور جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ٹریفک جام ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ٹریفک کیسے جام نہ ہو کہ آج کل ہر مہینے بائیس ہزار نئی گاڑیاں سڑکوں پر آ رہی ہیں بائیس ہزار نئی گاڑیاں اس لیے کہ پانچ دس ہزار روپے کی قسط دو شس ادا کر سکتا ہے وہ نئی گاڑی خرید سکتا ہے بینک سے قرضہ لے کر تو اس سے ایک جھوٹی قسم کی نمائش اور نمود اور ریا اور دکھاوا اور معیار زندگی کی بلندی وہ ظاہر ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہترین نمونہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیاتِ طیبہ ہے صحابہ کی ہے اللہ پاک اگر توفیق دے اچھی گاڑی رکھی جائے اچھے مکان میں رہا جائے لیکن اگر ایسا نہ ہو ہماری آمدن محدود ہو تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سادہ زندگی گزارنے کا عادی بنانا چاہیے اور یہ تو بالکل ہی غلط کہ بڑی گاڑی کے لیے اور بڑے مکان کے لیے اور شادی بیاہ کے موقع پر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور بڑا جہیز دینے کے لیے اور شہرت اور دکھاوے کے لیے حرام طریقے سے پیسہ حاصل کرنا اور سود پر قرضے لینا یہ تو انتہائی کبھی اور قابل مذمت حرکت ہے تمہارا اللہ فرماتے کہ یا الذین لوین لا لاتا الربا ادآ مدا اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر دگنا چوگنا کر کے بعض لوگوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا اللہ معاف فرمائے جب دماغ خراب ہو جائے تو کیسے استطلال کیا جاتا ہے اندازہ کیجیے کہ وہ آیت کریمہ جس سے سود کی حرمت ثابت ہو رہی ہے بعض بد نے اس آیت سے سود کے حلال ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں بڑھا چڑھا کر سود نہ لو یعنی سود جو مرکب ہے سود مرکب اس سے اللہ نے منع فرمایا لہذا سود مفرد وہ جائز ہے اللہ فرمانے اللہ تعالبا ادا فم مدافع بڑھا چڑھا کر نہ لو سود پر سود وہ نہ لو لیکن اگر سود مفرد لے لو تو یہ جیس معاذ اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی سورت البقرہ کی اس آیت کریمہ سے استطلال کرے جس میں اللہ نے فرمایا لا تشترو بھی آیا سمن کلیلہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ لو سمنے قلیل کے بدلے میں میری آیات کو نہ بیچو اور کوئی سنگ دل اس آیت سے اصطلاح کرے کہ ثابت ہوا سمنے قلیل کے بدلے میں تھوڑے پیسوں کے بدلے میں تو اللہ کی آیات کو بیچنا حرام ہے البتہ بہت بڑی دولت کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچنا جائز ہے حالانکہ کہنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اے لوگوں میری آیات کے بدلے میں میری ایک ایت کے بدلے میں اگر تمہیں دنیا ممافیہ بھی مل جائے تو یہ سمنے قلیل ہے یہ تھوڑا سمن ہے لہذا اس کے بدلے میری آیات کو نہ بیچو تو عربوں میں چونکہ سودے مرکب کا رواج تھا اور اسے رواج دینے والے بھی یہود تھے اور عام طور پر عربوں کو جو قرضے دیا کرتے تھے سودی قرضے وہ یہودی دیتے تھے اور وہ سودے مرکب کی صورت اختیار کر جاتے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا لا کل الربا اد آفم مزافا دگنا چوگنا کر کے بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ بت اللہ پہلے تو اس سے منع فرمایا کہ سود نہ کھاؤ سود حرام ہے یہاں ایک بات یہ بھی سمجھے اس آیت کے علاوہ جتنی بھی آیات ہیں سود کے بارے میں اور جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کے اندر متلقن سود کو حرام کہا گیا ہے چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کل قرض منفاطن فا حرام ہر وہ قرض جس کے ذریعے سے منفعت حاصل کی جائے تو یہ حرام ہے ہر وہ قرض جس سے منفعت حاصل کی جائے وہ حرام امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مقروض سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے دروازے پر کھڑے تھے اس کے گھر کے اندر درخت تھا جس کی شاخیں باہر بھی پھیلی ہوئی تھی لیکن شاخوں کے نیچے سائے کے نیچے کھڑے نہیں ہوئے دھوپ میں کھڑے ہو گئے کسی نے عرض کیا کہ حضرت سائے میں کیوں نہیں آپ کھڑے ہوتے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ حرام ہے کیونکہ یہ میرا مقروض ہے میں اپنے لیے یہ بھی جائز نہیں سمجھتا کہ اس کے گھر میں لگے ہوئے درخت کے سائے سے بھی فائدہ حاصل کروں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتوے کے اعتبار سے تو یہ جائز تھا لیکن امام ابو ریفا رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے جس اعلی مقام پر تھے آپ کے تقوہ نے آپ کو اس کی بھی اجازت نہ دی کہ اپنے مقروض کے گھر میں لگے ہوئے درخت کے سائے کے نیچے بھی کھڑے ہو جائے تو دوسری جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں ان سے مطلقاً حرمتِ ربا ثابت ہوتی ہے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر تو اللہ پاک نے پہلے تو ربا کے کھانے سے منع فرمایا اس کے بعد اس کے لیے چار تاک لائے پہلی تاکید فرمائے کے بطق اللہ اللہ سے ڈرو تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دوسری تاکید النار اللتی اعدت لفرین اور اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے امام ابو فرحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے آیت فی یہ جو آیت ہے اس سے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے مجھے سب سے زیادہ اس سے خوف آتا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ پاک نے سود کھانے والوں کو اس آگ سے ڈرایا ہے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تیسری تاکید بتی اللہ رسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اللہ کم تاکہ تا تم پر رحم کیا جائے اگر تم سود سے بچو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی چوکی تاکید فرمائے کے بساری کم و جنت ان ارض حس سما بات او اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے دھوڑو ساری او جلدی کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو دیکھیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں دنیا کمانے کا بھی جائز طریقے سے دنیا کمانے کا بھی حکم دیا ہے اور اپنی مغفرت حاصل کرنے کا بھی حکم دیا ہے لیکن جہاں جہاں اللہ نے دنیا کمانے کا حکم دیا ہے اس کے لیے یہ سیغہ استعمال نہیں کیا کہ تم دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کسی ایک ایس سے بھی ثابت نہیں ہوتا دھوڑ لگا دو اور جلدی کرو دنیا کمانے کے لیے ایسا نہیں ہے جیسے سورت الجمعہ میں فرمایا فیضا کزیت سلا فن تشروف من تغم اللہ جب نماز پڑھی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم تو دیا لیکن دھوڑ لگانے کا حکم نہیں دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا مَنَاكِبِهَا کی بھی میں فرمایا اللہ نے زمین کو تمہاری مسخر کیا زمین کے راستوں پر چلو چلو رزق کے حلال کمانے کے لیے چلنے کا حکم دیا لیکن دوڑ لگانے کا حکم نہیں دیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے اللہ نے آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا اور دین کمانے کے لیے اللہ نے تیز چلنے کا حکم دیا مغفرت کو کما حاصل کرنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے دھول لگانے کا حکم دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا جیسے یہاں فرمایا مساری الا مغفرت مر اسی طریقے سے سورہ حدید میں فرمایا سابقرطم مر ربی کم ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور سوت البقرہ میں آپ پڑھ چکے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ سورہ متففین میں فرمایا وفی زا فلیت نا فصل متنا ان جیسے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے اور ان میں رغبت